حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغا کے خطبہ نمبر 161 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو بندوں کا پیدا کرنے والا فرش زمین کا بچھانے والا ندی نالوں کا بہانے والا اور ٹیلوں کو سرسبز و شاداب بنانے والا ہے نہ اس کی اولیت کی کوئی ابتدا اور نہ اس کی ازلیت کی کوئی انتہا ہے وہ ایسا اول ہے جو ہمیشہ سے ہے اور بغیر کسی مدت کی حد بندی کے ہمیشہ رہنے والا ہے پریشانیاں اس کے آگے سجدہ میں گری ہوئی ہیں اور لب اس کی توحید کے موترف ہیں اس نے تمام چیزوں کو ان کے پیدا کرنے کے وقت ہی سے جدا گانا صورتوں اور شکلوں میں محدود کر دیا تاکہ اپنی ذات کو ان کی مشابہت سے الگ رکھے تصورات اسے محدود و حرکات اور آزا و حوائس کے ساتھ متعین نہیں کر سکتے اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب سے ہے اور نہ یہ کہہ کر اس کی مدت مقرر کی جا سکتی ہے کہ وہ کب تک ہے وہ ظاہر ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس سے ظاہر ہوا وہ باطن ہے مگر یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ کس میں ہے نہ وہ دور سے نظر آنے والا کوئی ڈھانچہ ہے کہ مٹ جائے نہ کسی حجاب میں ہے کہ محدود ہو جائے وہ چیزوں سے اس طرح قریب نہیں کہ ساتھ چھو جائے نہ وہ جسمانی طور پر ان سے الگ ہو کر دور ہوا ہے اس سے کسی کا ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا کسی لفظ کا دہرایا جانا کسی بلندی کا دور سے جھلکنا کسی قدم کا آگے بڑھنا پوشیدہ نہیں ہے نہ اندھیری راتوں میں اور نہ چھائی ہوئی اندھیاریوں میں کہ جن پر روشن چاند اپنی کرنوں کا سایہ ڈالتا ہے امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نورانی آف تاپ طلو و غروب کے چکروں میں اور زمانے کی ان گردشوں میں اندھیرے کے بعد نور پھیلاتا ہے کہ جو آنے والی رات اور جانے والے دن کی آمد و شت سے پیدا ہوتی ہے وہ ہر مدت و انتہا اور ہر گنتی اور شمار سے پہلے ہے اسے محدود سمجھنے والے جن اندازوں اور اطراف و جوانب کی حدوں اور مکانوں میں بسنے اور جگہوں میں ٹھہرنے کو اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں وہ ان نسبتوں سے بہت بلند ہے حدیں تو اس کی مخلوق کے لیے قائم کی گئی ہیں اور دوسروں ہی کی طرف ان کی نسبت دی جایا کرتی ہے اس نے اشیاء کو کچھ ایسے مواد سے پیدا نہیں کیا جو ہمیشہ سے ہو اور نہ ایسی مثالوں پر بنایا کہ جو اس سے پہلے موجود ہوں بلکہ اس نے جو چیز پیدا کی اسے مستحکم کیا اور جو ڈھانچہ بنایا اسے اچھی شکل و صورت دی کوئی شے اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی نہ اس کو کسی اطاعت سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے اسے پہلے مرنے والوں کا ویسا ہی علم ہے جیسا باقی رہنے والے زندہ لوگوں کا اور جس طرح بنند آسمانوں کی چیزوں کو اللہ جانتا ہے ویسے ہی پست زمینوں کی چیزوں کو اللہ پہچانتا ہے اسی خطبے کا ایک جزو یہ ہے امیر المومنین امام المتقیان امام اول حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اے وہ مخلوق کہ جس کی خلقت کو پوری طرح درست کیا گیا ہے اور جسے شکم کی اندھیاریوں اور دوہرے پردوں میں بنایا گیا ہے اور ہر طرح سے اس کی نگہداشت کی گئی ہے تیری ابتدا مٹی کے خلاصے سے ہوئی اور تجھے جانے پہچانے ہوئے وقت اور طے شدہ مدت تک ایک جماؤ پانے کی جگہ میں ٹھہرایا گیا کہ تُو جنین ہونے کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پھرتا تھا پھر تو اپنے ٹھکانے سے ایسے گھر میں لایا گیا کہ جو تیرا دیکھا بھالا ہوا نہ تھا اور نہ اس سے نفع حاصل کرنے کے طریقے پہچانتا تھا کس نے تجھ کو ماں کی چھاتی سے غذا حاصل کرنے کی راہ بتائی اور ضرورت کے وقت طلب و مقصود کی جگہ وائیں بھلا جو شخص ایک صورت و اعضا والی کے پہچاننے سے بھی آجز ہو وہ اس کے پیدا کرنے والے کی صفات سے کیسے آجز و درماندہ نہ ہوگا اور کیوں کر مخلوقات کسی حد بندیوں کے ساتھ اسے پا لینے سے دور نہ ہوگا